مشر العمور محدت اکل محدت اس سے پہلے حدیث تھی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی جس میں انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا یا محاذ ما حق اللہ علیہ معاذ یہ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے حضرت معاذ ادبم کہتے ہیں اگرچہ جانتے بھی رہے ہو کچھ پہلے سے علم بھی رہا ہو تو صحابہ کا یہ ادب تھا کہ وہ فوری طور پر جواب نہیں دیا کرتے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کوئی مزید فائدے کی چیز بتائیں اللہ حق اللہ قال اللہ و رسول و عالم انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں الحق اللہ عباد حسین حق ہے اللہ کا بندوں پر کی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور صرف اسی ہی کی عبادت کریں وہ حق العباد اللہ اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر بندوں کا حق اللہ کے اوپر گویا اللہ رب العزت نے اپنے اپنی رحمت اور اپنے کرم سے یہ حق بندوں کا ثابت کر دیا کسی نے اس کو مجبور نہیں کیا اور کسی کو حق بھی نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت جیسا کہ دوسری جیسا کہ آج شریفہ میں آیا ہے قطب ربرانفسی الرحمہ فرض کر لیا ہے اللہ تعالی عادل ہے جو شخص اچھا کام کرے گا اس سے اس کو وہ اچھا ہی بدلہ دے گا تو اللہ نے اپنے اوپر یہ حق فرض کر لیا ہے بندوں کے لیے کہ اللہ عشری کبھی ہی شعین اس کے ساتھ جو شخص کوئی شریک نہیں کرتا ہے تو اس کو عذاب نہیں دے گا کل تو رسول اللہ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ اے پیارے رسول افلاشر الناس میں جا کر کے لوگوں کو اس سے خوشخبری کیوں نہ دے دوں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تو بشر ان کو اس کی خوشخبری نہ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی پر بھروسہ کر کے عمل سے دور ہٹ کر بیٹھ جائیں یہ حدیث بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے حدیث سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے کرم سے بندوں کے لیے اپنے اوپر یہ حق فرض کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے اور اس نے جو حق اپنے اوپر رکھا ہے وہ حق دے گا ضرور لیکن شرط یہ ہے کہ بندے اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں شرک نہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہو سکتا ہے دوسرے اعمال بندے کچھ غلط قسم کے کریں لیکن شرک نہ کریں تو بہرحال اللہ رب العزت ان کو اپنی جنت میں یا تو شروع ہی سے اس کو تمام گناہ گناہ کو اس کے معاف کر کے یا بندے کے گناہ کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیں یا اگر چاہے تو ان کو القدر قدر عالم جتنا انہوں نے غلط کام کیے ہیں اس کی نسبت سے ان کو عذاب دے کر کے پھر وہ جنت میں بہرحال ان کو داخل کرے گا لیکن چونکہ مسئلہ ایسا تھا کہ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے علم کا چھپانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ چھپانے کو گناہ قرار دیا ہے منقطع علم یوم القیامت بیر من النار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے علم کو چھپایا تو قیامت کے دن وہ جہنم کی لگام پہنایا جائے گویا اس کی تاخیر بھی ہوگی اور جہنم کی لگام تو پھر آخر حضرت بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی خوشخبری نہ دینے کا حکم کیوں دیا وجہ آپ نے بیان فرمائی کی ہو سکتا ہے لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں ہو سکتا ہے غلط فہمی میں یہ سمجھنے کی بس شرک نہ کرنا ہی نجات کے لیے کافی ہے نہ نماز پڑھیں گے نہ روزے رکھیں گے توحید اور اللہ تعالی کی خاص توحید یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے بتوں کو نہ پوجیں گے جیسا کہ لوگ اس زمانے میں پوجا کرتے تھے بس اسی کو کافی سمجھ کر کے بیٹھ جائیں گے فیت ہی حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ اگر بندہ شرک نہیں کر رہا ہے اور دوسرے عمال میں کو صحیح کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہرحال اپنی جنت میں داخل کریں گے لیکن یہ نہ سمجھ لے کہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا یہ بھی خطرہ ہے کہ اس کو سالہ سال اور صدیوں سا اس کو جہنم میں جلنا پڑے یہ حقیقت بھی ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اللہ رب العزت خود فرماتے فمیام المتال اللہ رب العزت ان کی ذرہ نی برابر نیکی کو دکھائے گا اور ذرہ برابر برائی کو دکھائے گا اور اس برائی کے بدلے چاہے اللہ تعالیٰ تو ان کو عذاب میں داخل کر سکتا ہے یہاں تک کہ جب گناہوں سے پاک ہوں گے تو پھر جہنم سے نکال کر کے ان کو جہنم اور جنت کے درمیان جو ایک نہر اللہ رب العزت نے بنا رکھی ہے ایسے لوگوں کے لیے اس میں ان کو غسل دیا جائے گا تو ان, ان کے تمام اعضا اگ آئیں گے بعد اس کے کی جہنم میں وہ جل چکے تھے پھر اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل کرے گا اور جنت میں جب جائیں گے تو لوگ ان کو جہنم کے نام سے یاد کریں گے یہ سب مراحی جو ہے آسان نہیں ہے اس وجہ سے آدمی یہ نہ سوچے کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی شرک نہ کرنا صرف اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا نجات کے لیے کافی ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا کہ ابھی ان کی خوشخبری نہ دو لیکن روایات میں آتا ہے تو اخبار حضرت محاد رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی آگے تک رہی جب اسلام پورے طور پر لوگوں کے ذہنوں میں پھیل گیا اور لوگ اسلام کو پورے طور پر سمجھ گئے تو انہوں نے اپنے موت کے وقت اس کی خوشخبری لوگوں کو دی اور یہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خصوصی طور پر اور اس حالت میں بیان فرمائی کہ تیسرا کوئی نہیں تھا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیچھے سواری پر حضرت محاذ تھے چھپائے رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو موت کے وقت انہوں نے اس کی خبر دی ایسے بہت سے مسائل ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اسلام میں ملحوظ رکھا خود کا بیت اللہ شریف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں لولا ان قوم کی حدیث ون بالاسلام اسلام لنقت القابط اگر تمہاری قوم حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تمہاری قوم قریش اگر وہ نئے نئے اسلام میں داخل نہ ہوئے ہوتے تو میں کعبہ کو توڑ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر اس کو بناتا اور یہ مسئلہ مشہور ہے معروف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد جو تھی اس حتیم میں اس کا چھ ہاتھ یا سات ہاتھ حصہ اب بھی خالی ہے لیکن جب قریش جاہلیت کے زمانے میں کعبہ شریف جل گیا اللہ کے گھر کا احترام ان کے دلوں میں یہاں تک تھا کہ سب نے اعلان کیا اس کے بنانے میں حلال روزی ہی ڈالی جائے سب نے حق الامکان اپنی حلال روزی لانے کی کوشش کی اور وہ حرام روزی بھی کمایا کرتے تھے کھاتے تھے سود یا جوا اس طرح کے بھی ان کے روزی کے اسباب تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن لوگوں نے یہ طے کیا کہ نہیں یہ اللہ کا گھر ہے اس میں صرف حلال روزی ہی داخل کرنی ہے اکٹھا کیا تو صرف جتنا بنایا بنا ہے اور جتنا کھڑا ہے اتنی حد تک بنانے کے لیے ان کے پاس رقم یا پیسے یا طاقت جمع ہوئی اتنا ہی بنایا اور باقی چھوڑ دیا اس کو گھیر دیا انہوں نے اتنی بات تو مشہور ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اگر اس قوم کو تمہاری قوم نئے نئے اسلام میں داخل نہ ہوئی ہوتی یعنی یہ نہ سمجھتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے حضرت ابراہیم کے دین کو وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا کعبہ ہے اور یہی کعبہ صحیح ہے جہاں جو کچھ ہم نے اپنے آبا و اجداد سے پایا ہے یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منایا وہ کعبہ ہے ان کو ہم لاکھ سمجھائیں لیکن وہ بدزنی میں مبتلا ہو سکتے ہیں اس بدزنی سے دور رہنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہم اس کو مسلحت چھوڑے دے رہے ہیں تو یہاں سے بہت سے مسائل ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ بہت سے مسائل جو عام لوگوں کے ذہن قبول کرنے کے لائق نہیں ہیں ان کو عام لوگوں کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے بہت سے مسائل علماء کے ہوتے ہیں وہی وہ ان کو آپس میں اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں تحقیق کر سکتے ہیں عام لوگوں کے لیے اگر یہ مسائل ڈال دیے جائیں تو ہو سکتا ہے ان کی تشویش کا سبب بنے اور پرا ذہنی کا سبب بنے اس وجہ سے نبی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام ہدایت ہے کہ لوگوں کو ان کی سمجھ کے مطابق ان سے باتیں کرو بچہ ہے تو اسی اس کی نسبت سے اس سے بڑا ہے تو اس کی نسبت سے بوڑھے ہیں تو ان کی نسبت سے بہرحال یہ ہے اس نے کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معنی کے تحت حضرت محاذ سے کہا کہ نہیں ابھی لوگوں کے ذہن اس کے لیے تیار نہیں ہیں اس وجہ سے اس کو بیان نہ کرو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روکا نہیں جو کچھ احادیث اور آیات گزری ہیں ان کے بارے میں مصنف محمد بن عبد رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ان میں بہت سے مسائل ہیں پہلی پہلا مسئلہ یہ ہے الحکمت فی خلق الجن والے گویا ایک تکرار کر رہے یا ادا کر رہے ہیں مراجہ یا کر رہے ہیں کہ انسان اور جن کی پیدائش کی حکمت یا پیدائش کی غرض یا غایت کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما و خلط الجن صلی دوسری بات یہ ہے کہ عبادت کے معنی توحید ہے یعنی لون اہ علی صرف میری ہی توحید کرے تو توحید میں صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ داخل نہیں ہے بلکہ وہ تمام فرائض واجبات ارکان اسلام اس میں داخل ہیں جن کو اللہ رب العظم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر مبنی کیا ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ انیا سے لم لمیا اللہ جوش اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد توحید ہے اگر اس کو کسی نے برپا نہیں کیا تو اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی چوتھا مسئلہ ہے الحکمت فی ارسال الرسول بندوں انسان اور جن کی طرف رسولوں کے بھیجنے کی حکمت کیا تھی کی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیں اللہ تعالیٰ کے وعدے کو یاد دلائیں اور اللہ تعالی کی توحید کی طرف دعوت دیں پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ ار رسال تو ہم یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہر امت میں آئے ہیں کوئی ایسی قوم دنیا کی خالی نہیں گزری ہے جن کے پاس اللہ کے بندے اللہ کے اللہ کے پیغمبر اللہ کا حکم لے کر کے نہ آیا ہوں نہ آیا ہوں یعنی کسی کے لیے یہ عذر نہیں رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس یا ہماری قوم میں انبیاء نہیں بھیجے چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ دین الانبیاء واحد تمام دم انبیاء کا دین ایک تھا یعنی دین اسلام تمام انبیاء کا دین دین اسلام اور سب کی بنیاد اللہ رب العزت کی توحید پر ہے اگرچہ فروعی مسائل اور تکلیفی مسائل جس کو کہتے ہیں نماز روزے حج اور زکوٰۃ تہارت وغیرہ کے مسائل میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف رہا ہو بعض اقوام میں سختی رہی ہے لیکن سب سے زیادہ آسانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی رہی، پہ رہی ہے اور یہ امت کی فضیلت میں شامل ہے لیکن سب کا مجموعی طور پر دین ایک تھا یعنی یہ کہ توحید کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں تھا تمام انبیاء کو بھیجا انیب اللہ ولا تشریف بھی شعین کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو لیکن سلاد کا طریقہ ان کا کیا تھا کہ منہ کر کے کعبے کی طرف منہ کریں گے یا بیت المقدس کی طرف منہ کریں گے یا اور کہیں منہ کریں گے اور کتنی رکعتیں اور کس طرح وضو کریں گے وضو کا بھی طریقہ ان کے یہاں تھا اور سلاد بھی پڑھتے تھے قبلہ بھی اور تخیذ قبلہ رسول اللہ تعالی نے یہودیوں کے بارے میں ان کو حکم دیا تھا بہرحال دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عباد اللہ اور عبادۃ اللہ او تصور یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالی کی عبادت کو تسلیم کر لینے کے بعد ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت سے کی انکار بھی کریں آپ یہ نہیں کہ آپ ہر ایک کو کہیں ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جو شخص سجدہ کر رہا ہے قبروں کو وہ بھی صحیح کوئی بات نہیں کرنے دو کسی کو یہ نہ کہو ایسے بھی لوگ اس زمانے میں ہیں جو اپنی دعوت کی بنیاد اس قسم کے غلط افکار پر بھی رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم یعنی مثبت اور منفی کا لفظ انہوں نے بہت کچھ یاد کر رکھا ہے وہ کہتے ہیں مثبت طور پر پتہ نہیں کہاں سے ان کو یہ چھو لگ گئی ہے کہ آخر مثبت ہی ان کے اوپر واجب ہے نہیں مثبت کے ساتھ منفی بھی ہے اس بات کے ساتھ نفی بھی واجب ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں پمتا پم قربت بلہ جو اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا کفر اور اس کا انکار نہ کریں گے اور اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے تو اس وقت تک وہ قربت عفتہ کو نہیں پکڑ سکتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس ہی زمانے میں کہتے ہیں کہ جو کچھ کوئی کر رہا ہے اس کو کچھ نہ کہو کہ تم غلط کر رہے ہو بلکہ تم اپنا مانا جو کچھ سمجھ رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یا اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کو جو آپ لوگوں تک پہنچانے چاہتے ہیں ان کو پہنچا پہنچاتے جاؤ یعنی قبر کے پاس بھی جاؤ اور کہو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صرف میری حفاظت کرو میرے ساتھ شرک نہ کرو لیکن یہ نہ کہو کہ خبر کے سیدھا نہ کرو جو تم کہہ رہے ہو غلط کر رہے ہو اس سے وہ لوگ مترفر ہو جائیں گے اگر یہی بات رہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت صرف اکیلے اس وقت دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں مسلمان تھا اس وقت آپ نے اللہ تعالی کے دین کی توحید سب سے پہلے اس کی تبلیغ کی اور ساتھ ساتھ ان کے بتوں کی تردید بھی کی اور ان کو چھوڑنے کی تلقین بھی کی اس وجہ سے وہ کہتے تھے شکایت کرتے تھے ہمارے بتوں کی توہین کر رہے ہیں اور یہ کہنا کہ نہیں آ, صرف مثبت انداز میں مثبت انداز جب آپ اختیار کریں گے تو قطعاً منفی انداز کو واضح طور پر آپ کو کہنا ہوگا ورنہ لوگ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو آپ کو بھی دوست سمجھیں گے اور دوسروں کو بھی دوست سمجھ کر کے کہیں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں اپنی بات کہہ جاتے ہیں اور ہمیں برا نہیں کرتے ہیں ہمیں اگر غلط ہوتا ہماری بات غلط ہوتی ہمارا کام غلط ہوتا تو ہمیں روکتے ایسے لوگ ہیں بہرحال اور یہ فکر دعوت کی اور تبلیغ کا یہ خیال اصلاً اور کے کی روشنی میں بہت ہی غلط ہے یعنی آپ وہیں نشاندہی کریں امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا مطلب کیا ہوا التمن کو متعوبت ہوں یہ القمن کو امت ہوں یہ دہوں الخیر یا مرو نہ بل معروف منکر اچھے کام کا حکم دیں اور برے کام سے روکیں وہیں تو کہیں اور کہیں کہ بھائی دیکھیے جو بات آپ کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنا بہرحال مسلمان کا فریضہ ہے اور کفر تب تک پہنچا دیتا ہے نماز پڑھ سب کچھ آپ کو کہنا ہوگا تاکہ لوگ اچھی طرح یہ سمجھ لیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو چھوڑیں اور اس کا لازمہ یہ ہے کہ چھوڑیں نہیں الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بتوں کی بھی پوجا کریں قبروں کی بھی پوجا کریں اور دوسرے اے اے جو کچھ بدعات ہیں یا ایسے افعال ہیں جو شرک تک پہنچاتے ہیں ان کو بھی کرتے رہیں آج کل مسلمانوں کا بہت بڑا یا سمجھ لیجئے کہ المیہ یہ بھی ہے وہ اپنے کو کہتے ہیں مسلمان بھی اور شرک کے کام سراسر شرک کے کام وہ برابر کرتے رہتے ہیں اور اس کو آئین دین سمجھتے ہیں سبحان اللہ آخر کسی مقبور جو شخص زندگی میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا تھا مر کر کے آخر وہ مددگار کیسے ہو گیا دستگیر کیسے ہو گیا جہانگیر کیسے ہو گیا اللہ وقب سبحان اللہ زندگی میں تو دیوار کی بوٹ سے آپ اگر ان کو آواز دیں تو آپ کی آواز نہیں سن سکتے تھے آج وہ قبر میں منو مٹی کے نیچے اور یہ یقین ہے کہ بہت سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی جی ان کے جسم کو محفوظ رکھے لیکن محفوظ ہوتے ہوئے بھی اس جسم کو وہ ہماری بات نہیں سن سکتے ہیں اور عام طور پر جسم مٹی میں مل جاتا ہے اس کے باوجود ہاتھ بڑھاتے ہیں مسافر کرتے ہیں مدد کرتے ہیں سبحان اللہ تو بہرحال دستگیر نام رکھتے ہیں ان کا کہ آ کر کے وہ ہاتھ پکڑتے ہیں مدد کرتے ہیں بہرحال یہ سراسر شرک ہے شرک اور کفر ہے یقیناً اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ایسے ہی لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی کا حکم دیا گیا تھا جو لوگ وہی ادارہ کہ وہ بالکل کتاب اللہ مکلس علیہ الدین آخر کو فارغ بھی تو یہی کرتے تھے کہ جب کہیں سختی میں پڑھتے تھے کشتی میں سوار ہوتے تھے اور ابھی ڈوبا ابھی ابھرا یہی مسئلہ رہتا تھا کہ ابھی ڈوب گئے لیکن جب اس حالت میں پڑتے تھے تو صرف اللہ کو مخلص طور پر پکارتے تھے اور اس وقت کسی بت کو نہیں پکارتے تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دیا تو جا کر کے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے آج کل یہی یہ ہوتا ہے حقیقت میں اور بلکہ اس سے بڑھ کر کے بلکہ جیسا کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آج کل کے مشرقین یعنی مشرق قلف استعمال کرنے میں کوئی باق نہیں کیونکہ آج کل کے مشرقین کے بارے میں کہا والا نے کہ وہ کپار قریش سے بھی پڑھ کر کے ان کا شرک ہے کیونکہ وہ تو جب مشکل میں پڑھتے تھے تو وہ تو صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے اور آج کل کے مشرقین جب مشکل میں پڑھتے ہیں تو دستگیر اور فلا کے قبر پر جا کر کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور انہی سے مدد مانگتے ہیں سبحان اللہ یعنی دیکھیے اتنا, اتنا بڑا شرک جو کپارے قریش کے شرک سے بھی بڑھ کے ہو گیا بہرحال یہ بہت بڑا شرک ہے اس کو جان لیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم دین کو اللہ رب العزت کے اتارے ہوئے طریقے پر سمجھیں اور ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ حقیقت میں ہمارے قوم خاص طور پہ جو لوگ عربی نہیں سمجھتے یا کلام پاک کا کی سمجھ براہ راست ان کو نہیں ہوتی ہے اس, ناسمجھ, اس ناسمجھی کی وجہ سے حقیقت میں بہت سی گمراہیاں پیدا ہوئی کیونکہ اگر اللہ کا کلام سمجھ کر کے ہم اس کا مطالعہ کریں اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر رہا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو رہے ہیں اور اس کے معنی کو اگر سمجھے تو اتنی بڑی گمراہی نہ ہوتی حقیقت میں کیونکہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کلام پاک کا سمجھنا ہم لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے اور آگے چل کر کے وہی علماء جن کو اللہ تعالیٰ بہرحال ان کے ہر ایک کے اعمال پر کا بدرہ دے گا خیر یا سر کا قرآن کو بہت کچھ سمجھنے کے باوجود بھی اپنے پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کو گمراہیوں میں مطلع یہ رکھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس طرح کے رہیں ایسے لوگوں کی شہادت بھی موجود ہے لوگوں نے پوچھا اور کہا فلا سے کہ آخر تم اتنے بڑے اچھے خاندان عالم خاندان کے گھر کے تھے اور اچھے عقیدے کے لوگ تھے تم آخر کہاں سے بریلوی نکل گئے تو کہتے ہیں کہ تمہارے یہاں تم وہابیوں کی یہاں یہ سب چیزیں نہیں دیکھو ہماری جیب بھری ہوئی ہے صاف انہوں نے کہا ایک دم کھل کر کے ایسے کہا دیکھو ہماری جیب بھری ہوئی ہے اور تم لوگ علماء کا احترام نہیں کرتے ہمارے لوگ ہاتھ چومتے ہیں نظرانے چڑھاتے ہیں آخر ہمیں یہ سب بھی ہمیں پیٹ بھی تو پالنا ہے بارہ تو یہ پیٹ جو اس طرح کا پالا جاتا ہے یقیناً یہ جہنم بھر رہے ہیں یا جہنم کا راستہ اپنے لیے بنا رہے ہیں بہرحال ہر ایک کو ڈرنا چاہیے عالم ہے تو صحیح مسئلہ بتائے اور یہ جان بوج کر کے غلط مسئلہ لوگوں کو بتائیں گے تو ہمیں دنیا کا فائدہ ہوگا یا اگر ہم غلط ان کے غلط کام پر ٹوکیں گے تو لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے ہمارا نقصان ہوگا یہ سب بہرحال شیطان کا کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو غلط کام دیکھ کر کے چپ رہتے ہیں ان کو گونگا شیطان سے تعبیر کیا ہے بہرحال تو کفر بتا ایمان باللہ کے ساتھ ضروری ہے صرف یہ کہ آپ ایمان باللہ کو ظاہری طور پر رکھتے رہیں یا اس کا عقیدہ رکھنے کا دعویٰ کریں اور جو کچھ کوئی کر رہا ہے اس کو بھی صحیح سمجھیں یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا ہے بعض لوگوں نے یہ بھی لکھ دیا ہے اور یہ سوراث گمراہی یہ کہتے ہیں کہ جو شخص ان کے کہنے کا مطلب جو کچھ بھی ہو جو شخص درخت کی پوجا کرتا ہے حقیقت میں وہ صرف اللہ ہی کی پوجا کرتا ہے کیونکہ وہ اوتار یا درخت یا اور کسی چیز کو اللہ کا مظہر سمجھتا ہے اگر یہی طریقہ ہے اللہ کے پوجنے کا تو پھر آخر فارغ فریش بھی تو ہی کرتے تھے ماں نا بد ام اللہ لیو کرفا وہ کہتے تھے ہم بتوں کی عبادت تو صرف اس غرض سے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر دیں گے یہی بات گویا گویا ہم ان کی ڈائریکٹ یا سیدھی ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف کے پاس ہمیں پہنچائیں گے بہرحال جس طرح ان کا یہ خیال تھا اسی طرح آج کل کے مشرقین کا بھی یہ خیال ہے کہ ہم قبروں کی پوجا یا کپڑوں سے وسیلہ یا کپڑوں سے مدد ان سے اس وجہ سے مانگتے ہیں کہ ہماری سفارش یا ہمارے لیے اللہ رب العزت سے مانگ دیں گے ایسے لوگ بھی عقیدہ ایسے عقیدہ بھی رکھنے والے لوگ ہیں بہار آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ تعاوت عوام منفی اللہ اللہ کے علاوہ ہر چیز کی جو عبادت جس کی عبادت کی جائے اس کو تعوت کہا جاتا ہے یعنی تغا یغغا کے معنی حد سے تجاوز کرنا تو گویا اللہ تعالی جو حد مقرر کی ہے اپنی عبادت کی اس سے تجاوز کر کے غیر اللہ کی عبادت کی گئی تو اس کا نام ہی تابوت رکھا گیا شاہ سراستیا دحکمات بہت سے اور مسائل کا بھی ذکر انہوں نے کیا تمبیر علا وسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند مودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے وفات اپنے کے وقت اپنے کے وقت جو وصیت فرمائی ہے اس وصیت کے اوپر جو حضرت عبد اللہ مسعد نے نصیحت کی ہے کہتے ہیں کہ من حضرت عبد اللہ مسعد کا کہنا ہے کہ من ارادہ وسیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ خاطم وہ پھل یکرا قولتا جو شخص یہ چاہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو پڑھے جس پر آپ کی مہر مبارک ہے تو وہ پڑھے اللہ رب العزت کاطلم کا ربکو علیکم اللہ دشر قبیشین جس کی تفسیر ہو چکی ہے تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح اس میں بندوں کے حق اور اللہ کے اوپر اور اللہ کا حق بندوں کے اوپر اس کا بھی بیان کیا گیا ہے اور یہ بھی ہے کہ اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے علم لیتے تھے اور ان کو براہ راست اور کسی جگہ سے علم نہیں ملتا تھا تیسرا چو... آ... اس کے بعد کا مسئلہ یہ ہے کہ بعض علم کو یا بعض مسئلے کو مسلح چھپانا بھی جائز ہے اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے یا خچر پر سوار تھے یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواہوں آپ کی انکساری اور آپ کی عام عادات مبارکہ جو تین لوگوں سے بالکل الگ تھلگ رہ کر کے اور یہ کہ آپ کو دور ہی سے لوگ پہچانے اس قسم کی شکل آپ کبھی نہیں بناتے تھے یہاں تک کہ جب صحابی یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مبارک میں جب بیٹھے ہوتے تھے تو بدو, بدوی لوگ باہر سے آتے تو کہتے تھے من کو محمد الرسول اللہ, اللہ تم میں سے کون محمد الرسول اللہ, اللہ, اللہ یعنی اس طرح کی ہوا کرتی تھی جی پہرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ رب العظہ کتنی اونچی شان کی لیکن آپ دو برتتے تھے آپ خچر اور گدھوں پر بھی سوار ہوتے تھے اور یہاں تک کہ بوڑھی عورت اپنی ضرورت کے لیے آپ کو راستہ روک کر کے کھڑا کر لیتی تھی اور دیر تک آپ اس کی ضرورت کو سنتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خصوصیات میں یہ بھی ہے اور یہ بھی ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ جانور کو اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر رحم کرنے کا بھی حکم دیا ہے آپ رحمت اللہ عالمین لیکن ضرورت کے وقت ایک جانور پر دو آدمی بے سوار ہو سکتے ہیں اگر جانور اس کا متحمل ہو اگر جانور اس کا متحمل ہو اونٹ تو خاص طور پہ دو یا چار بھی اس پہ بیٹھ سکتے ہیں لیکن گدھا یا خچر گدھا خاص طور پہ وہ کمزور ہوتا ہے ہو سکتا ہے دو آدمی کو برداشت نہ کر سکے لیکن ایسا ہے جو برداشت کر سکتا ہے دو آدمی کا بوجھ تو اس پہ اس کو دو آدمی بیٹھ سکتے ہیں ورنہ دو آدمی کے بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا ہے اللہ یہ کہ اس کی طاقت ہو جانور میں اس کے بعد آتی ہے آتا ہے با فضل ال توحید ہم جنوب غمایو کا من جنوب یہاں توحید کی فضیلت یا توحید کی وجہ سے گناہ کے معاف ہونے کا جو بیان ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ دین امنو غلم یل بس ایمان ظلم الا اکلم جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں ولم یل بس ایمان اور اپنے ایمان کو انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا ظلم سے اس کو پرا نہیں کیا بلا اکلحم المن و حمت ان لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت ہے ہیں اللہ دین امن علم ایمان تو ظلم کا مطلب اس آیت کریما میں کیا ہوا صحابہ نے جب سنا جب یہ آیت سنی تو گھبرا اٹھے اور کہا کہ ہر ایک ہم میں سے اپنے نفس پر اور دوسروں پر بھی ظلم تو کرتا ہی رہتا ہے یہ تو آیت ہمارے اوپر بہت بھاری ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ظلم کا مطلب یہاں یہ نہیں کہ تم اپنے باز اہل ویال پر یا اپنے نفس پر بھی ظلم کر لو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ شرک نہیں کرتے ہیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں امن کا وعدہ فرمایا ہے اور ان کو ہدایت یاب موسوخ کیا ہے روایت میں دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب صحابہ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو ظلم آپس میں کرتے رہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا حضرت لقمان کی یا عبد صالح کی یہ نصیحت نہیں سنی یا بنیا یہاں ظلم سے مراد وہی جو نصیحت میں ذکر ہے جس ظلم کا یہ ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے یاب نئی اللہ بلّا ان نہ شرکا ظلم یعنی اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو کیونکہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے اسی ظلم کی طرف اشارہ ہے اس عیسائیت میں اللہ دین جنہوں نے ایمان لانے کا دعوی کیا ایمان لائے اپنے کو مومن ظاہر کیا لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان میں انہوں نے شرک کی ملاوٹ یا شرک کا شائبہ نہیں رکھا تو اللہ تعالی دنیا اور آخرت دے ان کے لیے دے ان کو امن دے گا اور وہی لوگ ہدایت یاب ہیں حضرت عبادہ ابن ابنسام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا و ان محمد رسول جس شخص نے اس کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں شہدا اللہ عاد لا شریک رہ اس کا کوئی شریک نہیں شہدا شہادت کے معنی ہوتے ہیں کہ آدمی کسی چیز کو حق سمجھ کر کے یہ نہیں کہ زبان سے صرف اس کو ادا کرے اور دل میں اس کے خلاف ہو یا دل اس, اس کے خلاف گواہی دے رہا ہو اور گواہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اعلان بھی کرے دل میں اگر کہہ رہا ہے کوئی بات تو اس کو گواہی نہیں کہی جائے گی گواہی کا مطلب ہے کہ آپ کھل کر کے دوسرے کے سامنے اس کو ادا کر رہے ہیں اور دوسرا کوئی سن, سن رہا ہے اسی کو شہادہ کہتے ہیں شہید اللہ انہو لا الہ الا اللہ وہاں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی اعلان کر رہے ہیں اللہ تعالی خبر دے رہے ہیں تو جب تک آپ ایک دوسرے کو خبر نہیں دیں گے کہ ہم مومن ہیں ومن احسن وم مند اللہ وقال ان من ملے مسلم و کال انس اپنے ایمان اور اسلام کا دعویٰ بھی کرے یہ نہیں کہ وہ صرف یہ دعوی کرے کہ بھائی ایمان تو دل میں ہے اس کے اعلان کی ضرورت نہیں بھائی سے لوگ ایسے کہتے ہیں اور بعض احادیث میں کچھ الفاظ ایسے آئے ہیں جن سے غلط جن کا غلط معنی لے کر کے کہتے ہیں حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما تخوا آ ہونا کا مرکز اور اس کا مخزن جو ہے وہ چینا اور دل ہے صحیح ہے لیکن تقوا کا مظہر کیا ہے جب تک آدمی اگر آدمی متفقی ہے تو اس کے اعضاء سے اس کے تقوا کا اظہار بھی ہوتا ہے نماز روزہ اس کے سلوک اس کے لوگوں سے معاملات تعامل اور دوسری ایسی چیزوں سے جس سے ہم لوگ پرہیز نہیں کرتے